میں نے پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا جب انسان زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرے گا تو اس کی توجہ ایک خالق عزا و جلد کی طرف جائے گی تو جب اسے ان دلائل کے ساتھ ہے دلائل اور شواہد کے ساتھ یہ یقین ہو جائے گا کہ ایک اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے مجھے بھی اسی نے پیدا کیا اور ساتھ ہی اسے اپنی بے صباتی جو ہے وہ سمجھ آئے گی اور اب جیسے لوگ دوسرے مر رہے ہیں اسے اپنے مرنے کا بھی یقین ہوگا پھر اس کی توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہو جائے گی جنت کی نعمتوں کی طرف اور جہنم کی طرف تو پھر وہ انسان جو ہے و اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بے ساکہ پکار اٹھے گا سبحانہ کا عذاب النار مولا تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اگلیا کریمہ جس کو ابھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے الرشا فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ میری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے ربانہ ان کمن تلخلنا رفقت اخذہ مولا جسے تو جہنم میں داخل کرے گا اس میں تو, تو زلیل رسوا کر دے گا جو جہنم میں جائے گا وہ زلیل ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس جو جہنم داخل ہو گیا جس کے لیے یہ حکم آ گیا کہ یہ جہنم جائے اللہ اکبر فرمایا ومانزوار امین امین انصوار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کیا والے دن اللہ اکبر اللہ اتبار کو اتارن ارشا پرمائے کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ یہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں ربنا اننا سمعنا منادی یہ ینادی لی مان یہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا ہے ایک منادی کو سنا ہے ندا دینے والے کو سنا ہے جسے ہوکا نہیں کہتے ہماری زبان میں ہوکہ لگانا میں ایک ہوکا لگانے والے کو سنا ہے وہ ہوکا لگانے والا کون سا تھا وہ کون ہے جو منادی کر رہا تھا وہ ندا دینے والا کون تھا وہ آوازیں لگانے والا کون تھا ہمارے کی جنادی لیمان وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا یہاں مراد میرے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ صحابہ کرام علیہ مردبان نے تو بلا واسطہ آکلِ صاف السلام کی ندا سنی وہ مرادی جو ہے وہ ندا کر رہا تھا کبھی جناب مشرقین کے مجمع میں جا کے ندا کرتا ایمان کی کبھی جا کے جناب مقاف میں اعلان کرتے ہیں کبھی جا کے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کبھی صفحہ اور مربع پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کبھی وہ پھر وہی ندا وہی ایران لے کے کبھی جناب عورت جاتے ہیں کبھی بدر جاتے ہیں کبھی ہنین جاتے ہیں کبھی خندر جاتے ہیں کبھی جناب وہ کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی پھر جب مصروفیات بڑھتی ہیں تو پھر آکلِ صاحب و سلام جو ہیں وہ سیاب کرام بردوان کو خط دے کے روانہ کرتے ہیں سبحان روانا پھر, روانا پھر جناب معالم سیاب کرامل نردوان کو تیار کر کے انہیں روانہ کرتے ہیں اب بہت سارے صحابہ اکرام البردوان اور صحابیات نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یہ اعلان سنا قیامت تک لوگ جو آ رہے ہیں آنے والے ہیں آ چکے ہیں وہ سارے بال واسطہ یعنی کہ اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ سارا یہ رسول اللہ کا اعلان ہے یہ رسول اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے رفت بار کو وط... اب رب تبارک کو تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا ہم نے ایک منادی کو سنا ہے وہ ایمان کی کر رہا تھا ایمان کا ایمان کا اعلان کر رہا تھا لوگو ایمان لاؤ لوگوان ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان لاؤ جس طرح یہ منادی جو ہے نا ایمان لانے کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے نا منادی کریم آکلسلام اعلان کر رہے ہیں اسی طرح وہی آکا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں جن کو دعوت نہیں پہنچی ایمان کی ان تو ان کو دعوت دو جن کو دعوت پہنچ چکی ہے اور ان کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں ان کا ایمان بچانے کی فکر کرو یہ بھی رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی ندا ہے یہ بھی اسی منادی برحق ہاں جی منادی خدا کی یہ ندا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان متضلزل ہو رہے ہیں ان کے ایمان بچانے کا بھی انتظام کرنا ہے اب دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> وصال شریف کے بعد جب لوگ جو ہیں وہ اسلام سے پھرے بہت سارا طبقہ اور دور دراز گاؤں کے تھے علاقوں کے تھے وہ ایمان سے پھرے کئی نے زکات سے انکار کیا کئی مسائل کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اب کیا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا انہیں ہمارا ذمہ دفع کلمہ پڑھانا اب کائم رہے اس پر نہ رہے یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں اس سے ثابت کیا ہوا کلمہ پڑھایا تھا اخلاق سے دوسرے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے جنت جاؤ گے اب <تصفح> جب کلمہ بچانے کی بات آئیے تو پھر اخلاق نہیں دکھایا وہاں تلوار دکھائی ہے تو یہی سمجھ آیا تو بھائی اس سے ثابت ہوا جب تبلیغ کرنی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے پیار سے پڑھانا ہے اسے،, اسے محبت سے اخلاق سے پیش آنا ہے اس وقت خلق اور ہے جب وہ کلیمہ کا انکار کرے تو اس وقت آکا صاحب السلام کا خلق اور سامنے لانا ہے وہ حضور کی تلوار ہے وہ سامنے لانی ہے میں تم رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہو حضور کے نبوت میں نبوت تم بھی یہ بھی منازی حضور کی ہے مبارکہ جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا حبیب کلو ہی لئی آپ ابھی فرما دے میری طرف آئی ہوئی ہے یہ حاد قرآن اس قرآن کی بائے ہوئی ہے لے درے تم بھی بلک تاکہ تمہیں بھی میں ڈر سنا اور اب تبارک و تعالہ کا اس عذاب کا تو میں بھی ڈر سنا اور قرآن اور ان کے وہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے قرآن سنا ہے سبحان اللہ, رسول اللہ سے قرآن اور کہ اور خود اس کے ساتھ کلام فرما رہا ہے بندہ قرآن پاک کو سمجھے گا قرآن پاک کو پڑھے گا قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ ایسا ہی ہے چاہے وہ قیامت کریبی کے کیوں کے نہ آئے کریماسلام کی امت کے علماء, جلہ علماء فرماتے نقل کیا امام امام جو ہے نا وہ حافظ کثیر نے نقل کیا ہے اس کے علاوہ اجما نے نقل کیا ہے بڑے بڑے امام سے حقی رحمہ اللہ نے نقل کیا وہ فرماتے کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ آ جانا ہوں وکل نامہ ہوں نے حضور کا دیدار بھی کر لیا ہے اور حضور کے ساتھ کلام بھی کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب تعالی قرآن پہ میں نہ پہنچوں وہ قرآن سن لے قرآن کو سمجھ لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے قرآن سبحان سبحان اللہ رہا. رہا. رہا. تو پھر یہ مبارک آپ دیکھ لیں منادی گئیں گی نادی منادی اعلان کر رہا ہے اور اس آئے مبارک ممبل تھے تو ہم نے تو بال واسطہ سنا سے تو نہیں سنا یہ منادی حضور سے تو نہیں سنی یہ منادی ایمان کی منادی ہے یہ منادی کس چیز کی ہے ایمان کی ہے یہ اعلان ایمان کا اعلان ہے بھائی ایمان کا اعلان کس نے کیا میرے اسلام نے کیا ہے آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے فرض مسائل پہ ہی ساری باتیں ہوئی ہیں ایمان پہ جنگ ہوئی ہے کون سی اود والی بدر والی ایمان پہ جنگ ہو رہی ہے نا بے شک فرد پہ جنگ ہو رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے صحابہ کے علی علیہ کے دور میں یہ ساری جنگوں سے ہٹ کر جنگ ہے اس جنگ کے اندر وہ جنگ کون سی ہے وہ بھی ایمان کی جنگ ہے بے <سؤال> ہمارے ہاں کون سی جنگیں ہیں رفی دین کی جنگ ہے گیارہویں کی جنگ ہے قرخانی کی جنگ ہے اورس کی جنگ ہے یہی جنگیں ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو کئی مولوی جو جن کا کاروبار ان چیزوں سے منسلک ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ جو ہے نا اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے میں نے کہا کہ اہل سنت اس لیے پیدل ہوئے ہیں اہل سنت جو ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی سنت یاد نہیں آتی حضرت ابو ابوبکر صدیق کے انگوٹھے چومنے والی سنت یاد آ جاتی ہے ان کو ابو بکر صدیق کی تلوار اٹھا کر کے میدان میں میدان لگانا یمامہ کا جس میں چھتیس ہزار ممکن ختم نبوت قتل کر دیے جائیں اور رسول اللہ علسط اسلام کے بارہ سو سے زیادہ شہید ہو جائیں حضرت اب بکر سی خود قانون پاس کرتے ہیں کہ کوئی بھی عود میں جانے والا بدر میں جانے والا صحابی جو ہے جنگ میں نہیں جائے گا کسی جنگ میں بھی کیونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں تو یہ ان کو ہمیں ایسے رہنے دیں گے ان کو وضاحت ملیں گے سارا کچھ ملے گا یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے لیکن جب حضور کے ختم بود پہ حملہ ہو گیا حضرت بکتری نے سارے یہاں سے جائیں حضرت حضرت ایک بھی نہ رہے ایک بھی نہ رہے یہاں تک لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا انہوں نے کہا حضرت ابتدی کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں مدینے میں کسی کو کہہ سب کو بھیج رہے ہیں آپ حضرت بغیر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشا فرمایا میں تو جنگل سے درندے آ جائیں واقعی میری رام کو پکڑ کے گھسیفتے مجھے یہاں سے لے جائیں مجھے یہ تو گھوارا ہے اکیلا رہ جاؤں میں درندے آ جائیں مجھے گھسیٹ کے لے جائیں رام سے پکڑتے ہوئے مجھے یہ تو گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے ختم نبوت کے منکر بھی زمین پہ زندہ رہے اور ابو بکر بھی رہے اللہ یہ مجھ نہیں ہو یہ مجھ برداشت نہیں ہوتا یہ مجھ برداشت نہیں ہوتا بتائیں نا بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سنت تو ابھی تک باقی ہے کب عمل کرنا ہم نے اس یہ سنت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے بھائی میرے کا درجال جو ہے اس کے ساتھ مناظرے کیے ہیں امت نے اور کیا کیے ہیں پتائیں کہ ابو بکر صدیق کی سنت پہ کب عمل کریں گے جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل نہیں ہوگا تب تک ہم خط نبوت کو جو فرد ہم پر آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکتا یہ پکی بات کہہ رہا ہوں تو منادی کا ندا جو ہے نا وہ ایمان کی ندا ہے کہ سفا ہے ایمان کی ندا ہے کی ندا امان ندا امان امان کی ندا ندا جن چیزوں مول میں مولوی پڑے نا خدا کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں اب ایمان کی ندا دیں انڈیا کے اندر آٹھ لاکھ بچیاں ایمان چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ نکاح کر لیے انہوں نے اسلام چھوڑ دیے انہوں نے آٹھ لاکھ لڑکی اور تین لاکھ سے زائد لڑکی ہیں جن کی درخواستیں جمع ہیں کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے ہمارے والدین مسلمان ہیں ہمیں مارتے ہیں ہم ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا یہ درخواستیں وہاں جمع ہیں. اس وقت تو بھائی منادی ایمان کا منادی حضور ہیں ایمان کے منادی حضور ہیں اب حضور کا وارث اور نائب وہی وہ بنے گا جو ایمان کا منادی ہوگا بس اس کے علاوہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے یہ روٹی اور روٹی کو پھانسی دینے والے ہیں اور کوئی کام نہیں کو جب تک رسول اختبار کو کی منادی, منادی کو سنا ہے وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا ہم نے کیا کیا پھر اللہ اکبر کبیرا یا, یا جملہ کیسا ہے میں کہ مومن لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مولا ہم نے ایک منادی کو سنا ہے سیدھا نہیں کہا حضور سے سنا ہے سیدھا نہیں کہا کہ حضور سے سنا یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے ایمان دن بات ہے یہ تو پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا مجھے کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا اور کہہ کیا رہا تھا ان آمینو نو بے رب ایمان لاؤ اپنے Allah رب پر وہ تو اپنا اپنی ہے تمہارا اپنا رب ہے وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو سننا منادی یونادی لیمان کو وہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ فا مولا ہم نے تیرے منادی کی بات مانی ہم ایمان ہم نے مان لیا بس اب مولا مہربانی فرمانا ربنا بنا احمر رب فغفر لنا ضلع جتنے گناہ کیے وہ بھی تو بدما دیا وہ بھی تو بدمع فرمانا وہ عنا فرآتنا اور جتنے ہم سے سیاحت ہوئے برائیاں ہوئی گنا ہوئے وہ ہم سے دور دے. ہم مریں تو ہمارے کام نیکوں والے ہوں <سؤال> ہم نیکوں اور ہمیں موت تب آئے یعنی ہمیں گناہ کی زندگی میں موت نہ <ہے> آئے اب, اب ہم گناہ کر رہے ہیں مولا ایک ایک اس کے عالم میں موت نہ دینا پہلے یہ کہہ چکے ہیں فخر بکفر اننا سیات نا گناہ بھی معاف کر ہماری برائیاں بھی مٹا دے ہم سے دور کر دے بفر برار اور ہمیں موت نیکوں کے ساتھ دے یعنی جب ہم مرے تو ہماری زندگی نیکی والی ہو آہا آہا نیکوں والی زندگی ہم اختیار کر چکے ہوں بولا ہمیں تب موت آئے اللہ تبارک و تعالی کی بار کا پھر دعا کرتے ہیں علیمان رب نا باآتنا ماں با اے ہمارے رب تو ہمیں وہ عطا فرما جو نے اپنے رسولوں کے ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا نے وعدہ کیا تھا رسولوں کے ساتھ تیرے نبیوں رسولوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ رب تعالیٰ تمہیں یہ بھی دے گا یہ بھی دے گا بس ایمان لے آؤ بولا اب تو ایمان تو لے آئے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا نا وہ بھی عطا فرما ہمیں اللہ اکبر یہ بھی علماء فرما تھا یہ بہت زبردست دعا ہے کہ مولا جو کچھ تیرے حبیب نے ہمارے لیے مانگے نا وہ سارا ہمیں عطا فرما کیسی دعا ہے یار جامع دعا ہے بڑی جامع دعا ہے اس کے علاوہ کچھ بچہ بتائیں جا ماک میں تو ہر طرح کی خیر امت کے لیے مانگی ہے پیدا ہوتی حضور نے سب سے پہلی دعائی امت کے لیے مانگی ہے محب رب حبلی امت مولا میری امت مجھے دے دے مطلب کیا میری بخش دے میری امت, دے. محب محب میری امت محب دے محب کو بخش دے, دے. پہ دعائی حضور نے یہی مانگی ہے تو بتائیں یار جسے بخش مل گئی اس کے علاوہ اور اسے چاہیے کیا سوال بخش اسے ملتی ہے جس سے مالک راضی ہو جائے جس مالک راضی ہو گیا اسے اور کیا چاہیے یعنی جسے جو بخشا گیا اسے جنت مل گئی اب جسے جنت مل گئی کیا چاہیے غریب حضور نے ایسی دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے کوئی چیز پیچھے دنیا کے خیر میں سے آخرت کے خیر میں سے ہے لیے وہ اطاف فرمانا جو تون اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا بلا تخنا مولا ہمیں ذلت سے بچا لے ہاں مت کے دن ذلت سے بچا لے ان نقلا تخلف المیاد مولا ہمیں یقین ہے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا مطلب یہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن بندے کو ڈرا مطلب کرے مطلب یہ ہے یہاں پہ غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے اس کے پیچھے تو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مولا تیرا وعدہ سچا ہے بس کے ساتھ تو نے کہا تو دے گا ہمیں لیکن اب ہمیں بھی اسی راہ پر رکھ کہ ہم اس کے مستحق رہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس راہ سے ہٹیں اس من سے ہٹیں اور کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں تو پھر تو تو وعدہ خلاف نہیں کرتا کہیں ہم بھی اس لا کے رہیں یہ تو بات پھر ہمارے ہی خاتے میں پڑے گی نا ہم نے غلط کام کیا ہے مولا تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اب یہ بھی مہربانی فرما ہمیں اسی راہ پر رکھ تک ہم اس کے مستحق بھی رہیں اللہ اکبر کے بات کیا کی ہے اور اس کے پیچھے کیا خوشی تھی اللہ اکبر یہ بھی کیا انداز ہے بات کرنے کا اپنے مالک کے ساتھ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشا فرمایا ساری دعائیں ذکر کر کے رب نے فرمایا فست جا بلا وہ ان کے رب نے ان کی ساری دعائیں قبول کر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا فضل فرمایا مالک نے یار بندہ قربان نہ ہو جائے صرف اسی بات پر دعائیں دل میں بھی رب ڈالے وہ دینا چاہتا تو دل میں ڈال رہا ہے نا اور دینا چاہتے تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے نا ہمارے لیے تو ربتار نے نقل کی ہے قرآن میں بھائی یہ دعائیں میں سے جو بھی لوگ عمل کر رہے ہیں مزدور ہیں میرے میری مزدوری کر رہے ہیں رب کی مزدوری کر رہے ہیں بہ دین کا کام کر رہا ہے نبی شام کی عزت و نموز کے دفاع کا کام کر رہا ہے دین کے اونچا ہونے کا کام کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے رب کا کلمہ اونچا ہو جائے بس کفر مغلوب ہو جائے مقبور ہو جائے مجبور ہو جائے ذلیل ہو جائے رسوا ہو جائے کفر اونچا ہو تو سر میرے رب کا دین ہو اس لیے کام کر رہا ہے اپنے بچوں کو دین پڑھا رہا ہے خود بھی دین سیکھ رہا ہے قرآن کا درس لے رہا ہے قرآن کی سیکھ رہا ہے رات دن کوشش میں ہے کہ کو کا دین اونچا ہو جائے رفت انی لا دیو آما میں کسی مزدوری کسی کی ضائع نہیں ہوگی عورت ہے تو اس کو بھی مزدوری پوری ملے گی جو کام کر رہی ہے غلطی کا جو مرد کام کر رہا ہے اسے بھی اس کی مزدوری پوری ملے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے معاملات ہوتے رہتے ہیں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر ہو کے کام نہیں چھوڑنا کام کرتے رہے بس رفتار کو بتا رہی عرشا بادم باد میں تم بھی تو بعد بعد کے حصہ ہو نا اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد کو اجر زیادہ ملے عورت کو تھوڑا ملے مان نہ اجر پورا ملے گا اسے جو بھی نیکی کی ہے میں بادم باد میں تم ایک دوسرے سے ہی ہو بتائیں جی کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے آج جو کہ عورتیں فلانی ہوتی ہیں جھمکانی ہوتی ہیں کیا کہ وہ عورت کے نہیں لکھو این شور بھی تو عورت تو ہوگا بھائی بھی تو عورت ہی ہوگا رب تبارک کوتا نہیں میں باد میں تم ایک دوسرے سے ہی ہو سارے سارے اولاد عالم ہویں اللہ و تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اللہ اکبر مزید عظمت بیان فرمائی رب تبارک و تعالی نے ان صحابہ کے لے نے کی اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کی جو غلبہ دین کے لیے کام کرتے ہیں پھر انہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے اللہ و تبارک و تعالی نے فرمایا فل دین ہاں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو مل انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا وہ عرضو فیس اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں میرے دین کے لیے کام کرتے ہوئے انہیں ازائیں دی گئیں انہیں पार कहते थे انہیں موٹی لچی والا کہتے تھے موٹی سچی والا کہتے نہیں کہتے مولوی حرام خور ہوتے ہیں مولوی نکمے ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے تھے رفتبار کو تعالیم بات قاتلو اور رب کی راہ میں لڑے وقت کوتے اور رب کی راہ میں انہیں مار دیا گیا لو کف عنہم عن ہوں انہیں کو کچھ نہ کہنا لو کف عنہم الآن ان سے جتنے گناہ ہوئے میں سارے ہی مٹا دوں گا میں دونوں تانے کیوں دیتے ہو اور رب فرماتا میں ان کے گناہ مٹا دوں گا جو دو میرے دین کے غلبے کا کام کرنے والے ہیں جن کو میرے دین کی خاطر گھروں سے نکالا گیا جن کو دی گئی را ہمارا تلق فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہے؟ ہم آپ کے معاشرے میں نہیں رہتے آپ سے ہو سکتے تو ہم سے نہیں ہو سکتے ہاں؟ نہیں جی میں تو نہیں میں تو اس کی بات نہیں سنتا تھی میں نے سنا اس نے یہ بات نہیں اس نے جھوٹ بول دی ہے تو پڑا حاجی سادہ کیا نہیں جھوٹ بولتے یار بے شک شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کوئی جگہ کرنے کے وہاں بندہ کہنے ہمارے بالو صاحب نے جھوٹ بولا میں نے کہا تیر گھر میں ٹی وی ہے کہتا ہے میں نے کہا تو روز صبح سے لے کر شام تک جھوٹ سن شرم نہیں تجھے امام جافر سادک چاہیے تجھے امام تجھے امام چاہیے جو ٹھیک ہے سنتا رہتا ہے صبح سے شام تک وہ برداشت ہے مولوی غریب نے ایک بول دے تو تکلیف ہو گئی مولوی تو ہمارے معاشرے میں سے ہے نا بھی وہ بھی ہمارا بھائی ہے کہ نہیں نہیں جی مولوی کی غلطی معاف نہیں ہے میں نے کہا تیرے تقوی کا لیول چڑھا کب سے ہے اتنا اچھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و بتا نے کیا ارشہ فرمائی یار اتنا فاضح وہ مالک ہو کے اتنی چھوٹ دے رہا ہے وہ مالک ہو کے فرما رہا ہے ربتبار کو بتا نے فمایا کہ انہیں تکلیفیں دی گئی ہیں میں تم یہ دیکھتے ہو اس کے گناہ رب فرماتا میں تو ان کی قربانی دیکھتا ہوں اپنے دینی حق کے لیے تجھے پہنچیے تکلیفیں اتنی باتیں کرتا ہے ت اللہ حکبر کبیر الکب فرما عنم سیات ہم ان کے گناہ سارے مٹا دوں گا میں بل ادن تم تجریم التحط انہار فرمایا کہ اور انہیں جنت میں داخل کروں گا تجریم التحل انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں صباب ام میں یار اللہ تعالیٰ جہاں ہی فرماتا ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں لگا؟ لگا؟ کیا سورت نظام ہے یار یہاں پہ صحیح بات ہے وہ انجینئر جو ہے نا وہ اتنے سال پڑھ کے وہ پڑھ انجینئرنگ کر کے آتا ہے نقشہ سارا تیار کرتا ہے پڑھنے والے بھی سارے آئے بنانے والے بھی وہی دوسرے دن پانی کے لیے رہا ہوتا ہے قربان جا رفتبارک پتا نہیں ہر جنتی کے گھر میں جو لہریں جاری کی نہ ان کا رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ ٹیسٹ ہیں سارے کا سارا وہی خالق اور مالک کی کرم فرمائیاں دیکھیں رب رفر ماتا ثواب میں یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے اس بندے کے لیے جو ہے دین کا کام بھی کرتا تھا گناہ بھی ہو جاتے تھے اسے رب فرماتا ہے میں پھر بھی جنت داخل کروں گا آج کہتے ہیں نہیں مور نہیں جا سکتا جنت میں کہتے کیوں کی مولوی مولوی نہیں جا سکتا کچھ مول مولوی آیا میرے پاس وہ تو ہمارے ناپ میں دم کر رکھا ہے جی نماز بھی پڑتا ہے جنت نہیں جا میں کہ جیسے امام جنوی ہونا جنت وہ بھی نہیں جانا امام دوست کی ہے وہ جنت کیسے جائے گا بھائی عجیب پاگل کے بچے وہ جب سنو تو بڑا بہت وہ کہتا جی یہ جواب ٹھیک ہے میں نے کہا یار جیسا منہ ہو ویسی تپیٹیں ہمارے پاس آئیں کیسا منہ ہے تو ویسی چپیٹیں مارنی ہو سکے مولوی جنت نہیں جائے گا اے میں نے کہا مولوی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے تربے کا نکاح پڑھایا تھا تری کے ساتھ وہ حلال ہوئی تھی یہی وجہ ہو سکتی کہ جنت نہ جائے باقی عورت تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا گناہ ہیں بھی صحیح تو رب فرما رہا ہے کہ میں بخش دوں گا انہیں جنہیں تکلیفیں دیں گے وہ فی سے بھی باتیں ہیں ان کے خلاف وقاتلو و اور لڑے بھی ہیں مارے بھی گئے ہیں لوگ کفر سے جاتے ہیں ان کے گناہ سارے رفر ماتا مٹا دوں گا میں وانا عدل النّن جنات تجری منتخل علنح جنت داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں ثواب میں آئیند اللہ رب فرماتا ہے کہ ثواب ہے ان کا اللہ کی طرف سے عنده حسن عینسن رب فرماتا ہے کتنا سونا ٹھکانہ ہے میرے پاس اکبر, اللہ اکبر کتنا سونا ٹھکانہ ہے یہ تو اس بندے کا بھی جس سے گناہ بھی ہو اور غلبہ دین کا کام بھی کرے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و بتا نہیں شاف فرمائی آ کے تسلی دیرہ بنے کو سبحان اللہ رب نے فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں نا جو غلبہ دین کا کام کرتے ہیں انہیں تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں رب فرماتے کہ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں بے دین ہیں یہ مسلمانوں میں عیاش ہیں لوگ ہیں وہ ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جو دین کا نام تک نہیں لیتے وہ جناب کیسے جناب شہروں میں کبھی یہاں کبھی وہاں بیٹھیں گے تو ایسی بڑھ کے مارے ہوں گے یار میں کل دبئی گیا وہ تھا وہاں سے پھر میں عمان چلا گیا ہوں وہاں سے پھر سلالے چلا گیا ہوں وہاں سے پھر فران چلا گیا ہوں امریکہ سے ہو تو وہ یہاں واپس آ گیا ہوں ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے یعنی ایسے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے ساتھ ان کا تلو کے نہیں ہے دین کے لیے کام نہیں کرتے کاروباری سلسلے میں میں تو بھی گھومتا رہتا ہوں میرے تو پاسپورٹ ہی سارے رنگین ہو گئے وہ اتنے سو صفات کا بنوایا تھا سارا رنگین ہو گیا ہے جا جا کے ایسی باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے کہ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں کرتا ہوں کیا ارشا فرمایا لا یورنک تقلب اللہ ددینہ کافا روف البلاد رب المایہ حبیب پیارے یہ جو کافر ہے نا یہ بظاہر حضور کو سنایا جا ہے لیکن حقیقت میں امت کو دیا جا رہا ہے امت کو دیا جا رہا ہے ماحول تم نے پریشان نہیں ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کافروں کا شہروں مختلف شہروں میں دند کر پھرنا کاروباری سلسلے میں اور تجارتی بزنس میٹنگ تو فلانا میٹنگ کو یہ میٹنگ پہ اس طرح کر کے رفتار نے فرمایا کہ حبیب یہ کافروں کا مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں دندناتے پھرنا کہ تمہیں پریشان نہ کرے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یار یہاں ہم تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم کبھی جیسے آج کے دور میں غلطی کا کام کرنے والے کبھی ان کو کسی طرح پریشان کی جاتا ہے کبھی کسی طرح کبھی میں ڈالا جاتا ہے کبھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں رفتار نے فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ پھرتے ہیں اور ہم کہ فمائ کے متعلق کہ یہ تو تھوڑا سا سامان ہے بس یہ دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے بس یہ تو برتنے کا سامان ہے یہ بالکل تھوڑا ہے یہ آپ مثال مثال سمجھاتا ہوں آپ کو ایک بچہ ہے گھر میں ایک بچہ اپنے والد کے پاس ہے والد جو ہے اسے رو کر ٹوکتا رہتا ہے یا بچہ اپنے استاد کے پاس ہے استاد اسے روکا ٹوکتا رہتا ہے اسے بعض اوقات تھپیڑیں بھی پڑتی ہیں اسے ماں باپ سے استاد سے سخت باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور دوسری طرف وہ بندے ہیں جو جیل میں پڑا ہے آڈر ہو گئے ہیں سو سٹ گا دیں اس سے پوچھتے ہیں پولیس والے ہاں بھی تیرے دن تھوڑے ہیں بتا خواہش ہو بدتاس <laughs> کیا چاہتا ہے تو ہے یا نہیں تو طرح وہ بچے اپنے اپنے سے اپنے اپنے سے چھوے موبائل مانگ رہا ہے موبائل نہیں مل رہا ہے اوپر سے جب مانگتا ہیں تو چار گالی بھی سننے کو ملتی ہیں آج آ تو چپیٹ بھی پڑ جاتی ہے اسے اور ایک وہ ہے جتنا بڑا جرم کر کیا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی پولیس والے بہت فری وہ پوچھ رہے ہیں ہاں بھی دس تیری کو خواہش ہوتے وہ جو بھی کہہ دے پوری کرتے ہیں سوائے رہائی تم اے یہ نہیں پوری کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بھی بتا پھر تو تیری خواہش کیا ہے جو بھی کہے گا پوری کرتے نہیں کرتے رفتار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میرے ماں کے غلاموں تم یہی دیکھو تم ہو تربیت میں تم ہو اپنے اس لیے تمہیں تکلیفیں آ رہی مصاحب آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ جو کافر ہیں ان کا حال وہی وہ ہے جس کو پھانسی کیا ہے ان کو ہر چیز مجھے مہیا دی جا رہی ہے وہ جو بھی کہتا ہے میرے گھر والوں کو بلا دیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فرنٹ کھلا دیں پہنچاتے ہیں سارا کچھ اس کو سارا کچھ پہنچتا نہیں پہنچتا تو اس کی وہ خوشی کیسی خوشی ہے ہر دبار کے میں کافر جو برت رہا ہے نا اس کے آگے بہت بڑا عذاب ہے جہنم اس کے سامنے کھڑی ہے اس کو آپ پھانسی کے آرڈر کہہ دیجیے جیسے سمجھیں اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور تم اپنے آپ کو تکلیفوں میں دیکھ کے تم پریشان نہ ہونا لات یغر لا یغرنک رن کا, کا تکلبل تکلب بل لگینا کافر و کل بلاد کافروں کا مختلف مطلب شہروں میں ملکوں میں دن پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے پریشان نہ کرے تمہیں متحرم کلی لیے تو تھوڑا سامان ہے سما بھا واہ جہنم جہنم آ ان کے انتظار اللہ میں ہاں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے وبِ سلم رب نے فمایا کتنا برا بستر ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے اے ان کے لیے اللہ اکبر لاکن ربهم رب تعالیٰ عرشا فمایا کہیں یہ نہ ہو کہ جہنم کا قصص ان کے مومن پریشانی ہو جائیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ لاکنِ لدینت تقربم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جنات تجری من جناتی علنہ ان کے لیے جنت میں نہریں جاری ہیں ہوں جنت میں نہریں جاری ہیں ان کے لیے لیکن شاید جیسے جہنمیوں کا ذکر آیا ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کر کریں وہی نہروں کا ذکر کیا وہی ان کے جاری ہونے کا ذکر کیا ہے وہی ان کے ٹھکانے کا ذکر کیا اللہ اکبر آگے دیکھیں مزہ ہی آگے جی آئے مبارک دیکھ کے اللہ تعالیٰ خالدین افیہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دامی طور پر رہیں گے نوز و لم دب نے فرمایا رب اکبر تبارک بالہ اپنی میزبانی میں ان کو مہمانی دے رہا ہے جنت جو ہے رب تبارک بتا ان کو مہمانی میں دے رہا, رہا ہے جنت کی نعمتیں نوز من عند لمبل یہ دسترخوان جو سجا رہا رہے ربت بارک بتایا یہ مہمانی میں اطافرما رہا ہے سارے سارے را. را. یاد بتائیں یاد وہ مہمانی کیسی ہے یہاں مہمانی ہو تو روٹی کھلا دیتے ہیں یا جاتے ہوئے اسے سوٹ دے دیتے ہیں لائے نہیں؟ چھوٹ دے دیں گے یا پھر کچھ زیادہ امیر ہوں گے تو موبائل پکڑا دیں گے ہاتھ میں لیکن قربان جائیں ربت بارک بتارا کیا دے رہا ہے رب فرماتا ہے یہ جنت ساری تیری ہے اس کے ایک کونے میں صاف زمینیں پڑی رہیں ہیں سات آسمان پڑے رہے ہیں اتنی بڑی جنت جو سب سے آخری جنتی جائے گا اس کو ملے گی اللہ، <سؤال> سبحان جی بتائیں کتنی بڑی جنت اور اس جنت کے اندر جناب تخت ہوں گے جو ہوا میں اڑنے والے ہوں گے رف اور ماتے یہ مہمانی ہے ساری یار قربان نہ جائے بندہ ایسی مہمانی پر جس کے ہر جنت کے اندر چار چار نہریں جا رہی ہیں رف اور مات یہ مہمانی ہے یار اس مہمانی کے لیے بھی تو بندہ تیاری کرے نا اس مہمانی صبح اللہ یہاں دعوت دینے کے لیے کسی کے یہاں شادی ہوتی نا کھانا بناتے ہیں تو کارڈ دینے جاتے ہیں والدین رب تبارک اکب و تعالیٰ نے جنت کی مہمانی تیاری کی ہے اس کے دعوت دینے کے لیے تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا اللہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اور یہی برماتا بھو اللہ دار السلام میں اللّہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے تو میں دار السلام کی طرف ہاں سلامتی والے گھر کی طرف رب دعوت دے رہا ہے اللہ اکبر رب نے خیر اللہ برار میں کہ رفتار یہ کے لیے بہت بہتر ہے وہی جو رب کے پاس ہے بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ تم پر نازل ہوا یعنی قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وما اُنزلِ جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ ہم پر بھی لازم ہے ہم قرآن کو بھی مانیں اور پچھلی جو کتابیں ہیں پر بھی اپنی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں آپ کی کتاب پر بھی مان لیا ہے آپ افاہ پر بھی ایمان لائے ہیں خاص شہین ڈرنے والے ہیں لا اللہ بھی آیا وہ رب کی آئے جو ہے نا تھوڑے بہت پیسے لے کے نہیں بیچتے ویسے لے کے وہ حق کیا دیتے ہیں وہ دین بیان کرتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہے کہ جناب جیسے آکال کے سامنے آئے تھے نا رتحت اللہ بن سلام حضور کو دیکھا کرنا پڑ لیا باقی سارے نظرانوں کی خاطر وہ ایمان کو چھوڑ رہے دین کو چھوڑ رہے لیکن حضد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی دیکھا دیکھ کے کہا انہوں نے کہا یہ چہرہ سچے کا ہو سکتا اللہ حکمر اللہ اتبارک نے وما ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ اکبر آ منسبر صابرو اللہ تعالیٰ شاخما کہ ایمان والا تم صبر کرو کیا کرو دین کے لیے کام کر رہے ہو اے دین پڑھ رہے ہو صبر کی میں نے پہلے تین قسمیں بیان کی تھیں ایک صبر جو ہے صبر اللہ تعط ہے صبر ہے نیکی پر صبر ابھی بستر چھوڑنا سردی میں تو ہم سے ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے نا کام لیکن اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے جس بندے نے اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھ سمجھا اس کے لیے مشکل نہیں ہے ah. بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ صبر لطاعت ہے نیکیوں پر صبر صبر کے ساتھ نیکیاں کرتا جائے نیکی کو چھوڑے نا کوئی تکلیف دے تو نیکی چھوڑ دے نہیں یہ نہیں نیکی نہیں چھوڑنی کوئی بات کر دے نہیں جی میں نے نہیں کام کرنا پلیز کا نہ کام صبر لطاعت ہے صبر المصیبت مصیبت پر صبر یہ بات کی بات ہے مصیبت آ جائی صبر کرے اس پر کوئی تکلیف پہنچ جائے صبر کرے اس پر اور تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر انل معصیت صبر انل ماسیت گناہ پر صبر کرے گناہ پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی دعوت آئے وہ گناہ نہ کرے صبر کر کے مطلب یہ میں نہیں کرتا آتی نہ دعوت گناہ کی وہ نہ کرے صبر کر جائے تو اسے کہتے ہیں صبر انل مصیبت انل ماسیت یہ تین قسمیں صبر کی اللہ تعالیٰ شاہ میں ایمان بالو تم صبر کرو ب اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ بہ ہم صبر کی تلقین کرتے رہو وہ اور تم رابطوں رابطوں کے دو معنی بیان کی مفصری ہیں ایک معنی رابطوں کا یہ ہے کہ تم جیسے فرائض کی پابندی کرتے ہو اس طرح نفل کی بھی پابندی کرو مستحبات کی بھی پابندی کرو اس کی بھی رکھوالی کرو یعنی کہ جس بندہ جو بندہ مستحبات تو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں نا ایسے ایسے اس کے پھر فر چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں پہلے مستحبات چھوڑتے ہیں پھر سنتے چھوڑتے ہیں پھر فر چھوٹ جاتے ہیں ہر شہ ختم ٹھیک یہ نہ کرے باقی ان کی بھی رکھوالی کریں ان کی بھی رکھوالی کریں اور دوسرا یہ ہے نا رابطوں کا معنی وہ یہ ہے کہ تم سرحد کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرو سرحد کی حفاظت کرو یہاں میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں سرحد سرحدیں دو قسم کی ایک ہے جغرافیائی سرحد ایک ہے نظریاتی سرحد جغرافیائی سرحد جو ہے وہ باہر ہے وہ جسے بارڈر کہتے ہیں جہاں پریڈ ہوتی ہے وہ جغرافیائی سرحد ہے لتڑی چپ کے مار دے چلو کون لوگ کوشن کو نصیب ہوا تو وہ جو ہے نا جغرافیائی سرحد ہے اور دوسری نظریاتی سرحد ہے نظریاتی سرحد کون سی ہے اس کا دفاع کرنے والے علماء ہیں دین پر حملہ ہو کافر کہیں کا بیٹھا گھر میں بیٹھا بکواس کر دے اس کا جواب دینا یہ نظریاتی سرحد کی حفاظت ہے اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نظریاتی سرحدوں کا جو محافظ ہے نا وہ جغرافیائی سرحد کے محافظ سے افضل ہے بشا, بشا, بشا. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بشا. ہاں اللہ تبارک وطار تک اللہ اور تم رفتارہ سے بہتر رہو اللہ کم تو فل ہوں تاکہ تم کامیاب ہو سکے